می آدام مدل مئیل فلا ہل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 ولا تمولہ و مسمو یا ستمی خلق کم سی دلک میزا و بت مینہ می جالن کچی ویسا وت کحل پیبلین آ محکم سدی د يُسْلِحْ لَكُمْ أَعْمَالَكُمْ وَيَغْفِرْ لَكُمْ زُنُوبَكُمْ وَمَنْ يُتْعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ فَازَ فَوْزًا عَزِيمًا أَمَّا بَعْدُ فَإِنَّ خَيْرَ الْحَدِيثِ كِتَابُ اللَّهِ وَخَيْرَ الْهَدِيِ هَدْيُ مُحَمَّدٍ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمْ و شرل مور مخدا تا وکل محد ستی اللہ امان علی مل امان تولا دین علی ملا سبحانک لا علم لنا الا ما علمتنا انک انت العليم الحکیم اللہم رب شرح لی صدری ویسر لی امری وحلو المقدتا من لسام یفقه قولی اعوذ باللہ السمیع العليم من الشیطان الرجیم مہی ونس ونستی نشئی میل ولجو نیلال سوبری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 و الا بھومل محتدو دین اسلام آزمائشوں اور قربانیوں سے تعبیر ہے اور یقیناً اس وقت امت مسلمہ کڑی آزمائشوں کا شکار ہے خصوصاً دین پر اخلاص کے ساتھ چلنے والے اللہ کے مخلص دوست ان کی تو زندگی بالکل اجیرن بنا دی گئی ہے اور اللہ رب العزت یہ آزمائشیں ان کی کرتا ہے جن کو اللہ دنیا کے اندر اپنے لیے نکھارنا چاہتا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے نقشہ پیش کیا ہے فرمایا لا يزال البلاء بالمؤمن آزمائش امتحان یہ تو مومن کی اصلاح کرتی چلی جاتی ہے یخرو جا نقی جنوب ہی ایک وقت ایسا آتا ہے کہ جب اس آزمائش کی بھٹی سے مومن مسلمان نکلتا ہے تو پھر اس کے اندر کا سارا کھوٹ صاف ہو جاتا ہے اور ترمزی کے اندر ایک حدیث ہے اس کے اندر نبی علیہ السلام نے فرمایا ایسے بھی اللہ کے دوست دنیا کے اندر کہ جن کو اللہ آزماتا ہے ان کا امتحان لیتا ہے حتیٰ کہ ایک وقت ایسا آتا ہے کہ وہ مومن بندہ اللہ کی زمین پر چلتا ہے اور اس کے ذمے ایک چھوٹا سا گناہ بھی نہیں ہوتا لیکن فرمایا اس کے مقابلے میں ول منافک مومن کے مقابلے میں منافق آزمائش تو اس کی بھی ہونی ہے نا یہ تو آپ کو کئی ایک جموں سے عرض کر رہا ہوں جس نے کلمہ پڑھ لیا جس نے کہہ لیا کہ میں مسلمان ہوں آزمانا اللہ نے اس کو ضرور ہے لیکن فرمایا جو منافقت کے انداز میں اللہ سے دوستی کا دم بھرتا ہے تو اس کا حال کیا ہوتا ہے فرمایا ماسال کا ماسال اس منافق کی مثال تو گدی کسی مثال ہے اللہ ہمار فرمایا رسول اللہ علیہ وسلم نے میں جیسے گدا لا یدری گدے کو کچھ پتہ نہیں ہوتا فی ماں ربت ہوں ہوں کہ اس کے مالک نے جب اس کو باندھا تو کیوں باندھا ولا فی ماں ارسلا اور نہ اس کو یہ خبر ہوتی ہے کہ میرے مالک نے مجھے چھوڑا ہے تو کس لیے چھوڑا ہے گدے کو کوئی پتا اسی طرح سے منافق کوئی پتہ نہیں ہوتا کہ آزمائش آئی ہے تو کس لیے آئی اور اگر اب آزمائش ختم ہوئی ہے تو کس لیے ختم ہوئی منافق کو کوئی پتا نہیں ہوتا اور قرآن مجید میں اللہ رب العزت نے جو نقشہ پیش کیا میرے بھائیوں آج ہمیں اس پر بہت زیادہ توجہ دینی چاہیے اللہ اکبر اللہ نے فرمایا والا قدا رسل من, مِن قابل ولاقدن قبل ہم نے اس سے پہلے امتوں کے اندر بہت سارے رسول بھیجے انہوں نے آ کے دعوت دینا شروع کی دین کی طرف بلایا لوگ نہ مانے کو میں نہ مانی ہم نے اس کو ان کو جھنجوڑا تکلیفوں آزمائشوں میں چھوٹی چھوٹی تکلیفوں میں آزمائشوں میں ہم نے ان کو مبتلا کر دیا کیوں غرض کیا تھی چھوٹی چھوٹی تکلیفیں دینے میں غرض کیا تھی لال تاکہ وہ اللہ کے سامنے روئیں گڑ گڑ آئیں آجزی کریں اپنی حالت سے باز آ جائیں سورہ سجدہ کے اندر اللہ رب العزت نے نقشہ پیش کیا ہے اللہ اکبر فرمایا والا بل اکبر ہم لازمی طور پر ان لوگوں کو بڑے عذاب دینے سے پہلے چھوٹے چھوٹے عذابوں سے چھوٹی چھوٹی آزمائشوں سے ان کو آزمائیں گے ان کو ضرور چھوٹی تکلیفیں چکھائیں گے من العذاب ادنا دون العذاب الاکبر وہ جو ساری قوم کو یک دم پکڑ کے ملیہ میٹ کر دینا ہوتا ہے نا اس سے پہلے چھوٹی چھوٹی سزائیں اس میں بھی مقصد کیا لا اللہ تاکہ یہ پلٹائیں باز آ جائیں گناہوں کو چھوڑ دیں اللہ کی نافرمانیوں سے باز آئیں اور اللہ کے فرما بردار بن جائیں ان آیتوں کو ذرا ذہن میں رکھیے گا اگلی آیت ہے ومن از لامو ممن جو تیرا بے آیا تیرا انہا انام مِنَ مجرمین منت <مُنْتَقِبُون> بھلا پھر اس سے بڑا ظالم کون ہوگا منزو کے رب آیات رب ہی جسے اس کے رب کی آیات سنا سنا کے سمجھایا گیا نصیحتیں کی گئیں اسے ڈرایا گیا لیکن سم آ رہا وہ اپنے رب کی ان آیات سے نشانیوں سے لا پرواہ ہو گیا اس نے دھیان ہی نہ دیا توجہ ہی نہ کی اتنا بڑا جرم کیا اتنا بڑا ظلم کیا اللہ کہتے ہیں من ان مجرم چھوٹی چھوٹی سزاؤں سے آزمائشوں سے نہ سمجھا اب ہم ایسے مجرموں سے بڑا انتقام لے کر رہیں گے اللہ اکبر اس کی صورت کیا ہوتی ہے وہ ان آیتوں میں جو نام کی پیش کر رہا ہوں اللہ کہتے ہیں میں نے ان کو پکڑا تکلیفیں دی بیماریاں لگائی زلزلے جھٹکے آئے سیلاب طوفان آئے ذلت رسوائیاں آئیں لا اللہ مقصد یہ تھا کہ یہ روئیں گڑ گڑ آئیں. اگلی آیت کیا ہے اس پر سب توجہ دیں ساتھی اللہ اکبر اللہ نے فرمایا پلولا اِذْ جَاءَهُمْ با سنا اب ایسا کیوں نہ ہوا فلاولا کیوں نہ ایسا ہوا کہ اِذْ جَاءَهُمْ آم جب ان پر ہمارا عذاب آ گیا باسنا سختی ہماری ہماری پکڑ جب ان پر آ گئی گرفت ہماری آ گئی تو تجراؤ یہ روئے کیوں نہ تجرا کیوں نہ روئے اب ذرا توجہ کرو میرے بھائیو اللہ اکبر ہے کوئی معاملہ ہمارا اس میں وہ آیا قوم کو رونا اللہ کہتے ہیں فلو لا جا باسونا تجر میں اپنے سمیت اگر آپ سے یہاں اس مجمع میں پوچھ لوں کہ جب سے یہ اللہ کی گرفت ہم پر آئی ہے پکڑ آئی ہے کتنے کے ہیں جنہوں نے رات کی نیند کا کچھ حصہ قربان کر کے اپنے القائدہ ارب مجاہدین کو اپنی دعاؤں میں یاد کیا کوئی جو رات کے اندھیرے میں تاریکی میں اٹھ کے گڑ گڑایا ہو اللہ کہتے ہیں فلولا سنا تجر ہماری پکڑائی عذاب ہمارا آیا آزمائش آئی پر ایسا کیوں نہ ہوا تجرا کہ یہ روتے گڑ گڑتے آج کرتے مگر ہمارا کیا حال ہوا جو اگلا حصہ فرمایا والا کنوں کا سات کلو مگر آزمائے شاہ پر تو لوگ تمہارے دل مزید سخت ہو گئے ہے نا یہ کیفیت ہو گئے کہ نہیں سخت ہو گئے میرے بھائیوں اکا دکا آدمی کی بات نہیں ہوا کرتی اجتماعی معاملے میں اور پھر آپ جانتے ہیں کہ حکمرانوں کی غلطیوں کا خمیازہ عوام قوم کو بھگتنا پڑتا ہے اللہ کہتے ہیں ولیکن کن کا یہ قرآن ہے جو سمجھا رہا ہے ہمیں بار بار ولیکن کا ست مگر پکڑانے پر ان کے دل مزید سخت ہو گئے اور ہوا کیا واضح لاہوم شیطانو ماں کالو یا شیطان نے تھپکیاں دی اطمینان دل آیا کہ بے نہیں جو جو تم کرتے جا رہے ہو وہ بہت ہی خوب ہے ہی کیفیت ہے کہ کی نہیں اللہ کہ جو جو کچھ کیا تم نے کافروں کو بلایا تم نے اپنے اڈے ان کو دے دیے تم نے اپنے بھائیوں پر ان سے بمباری کروا لی ان کے زنجیروں میں ہتھ کڑیوں بیڑیوں میں ڈال کے پنجروں میں بند کر کے کیوبا میں پہنچا دیا हائے. یہ جو تم نے وزیا نال الشیطان ما کانو یا پھر بھی تم اپنی ملوں میں اپنی دکانوں میں اور امریکہ سے ڈالر لینے میں خوشحالی ملک کو خوشحال بنانے میں شیطان مطمئن کرتا ہے ما کانو یامل جو تم کر رہے ہو خوب کر رہے اللہ اطمینان ہے اللہ کہتے ہیں فلمس ماضو کے رو بہی اب اگلی بات فلم فتح <تصفح> یوں جب ہماری نصیحتوں کو انہوں نے بھلا دیا نظر انداز کر دیا کوئی پرواہ نہ کی پھر ہم نے فتحل اب وا بک ہر قسم کی خوشحالی کے دروازے کھول دیے ہتھی فرے ہو بیماؤ تو کہ پھر جو کچھ انہیں دنیا کا دیا گیا اس میں خوب مگن ہو گئے فرحو مگن ہو گئے کوئی پرواہ نہ رہی خوشیاں منانے لگے اترائے اللہ کہتے ہیں پھر اخذ نا پھر ہم نے اچانک پکڑا پیدا ہوں پھر ایسا پکڑا کہ ہر طرح کی خیر سے بالکل مایوس نہ امید ہو گئے اللہ کہتے ہیں فکوتیں یوں ہم نے پھر جنہوں نے ظلم کیا ان ظالموں کی جڑ کاٹ کے رکھ دی دیکھا نا اللہ کا طریقہ یہ ہے اللہ کا طریقہ یہ ہے اللہ کا دستور یہ ہے اللہ کی سنت سنت اللہ قد خلطی نہ من قبل اللہ قرآن میں بار بار کہتا ہے یہ اللہ کا دستور ہے یہ اللہ کا طریقہ ہے سمجھو اللہ کے اس دستور کو اللہ کے اس طریقے کو ایک اور جگہ قرآن مجید کی سن لو یہی مفہوم ذرا الفاظ مختلف وما قرية من اخدنا جب بھی ہم نے کوئی رسول کسی بستی میں کسی قوم میں بھیجا تو قوم کے لوگ نہ مانے ٹھکرایا انہوں نے ہم نے ان کو پکڑا تکلیفیں دیں آزمایا مصیبتوں میں ڈالا مقصد یہ تھا نہ اللہ کہ یہ روئیں گڑ گڑائیں آج کریں اللہ اکبر یہ مقصد تھا یہ لیکن اللہ نے فرمایا جب یہ مقصد پورا نہ ہوا پھر ہم نے انہوں کو خوشحال کیا چلو بھی اب رسی تمہاری ڈھیلی ہے اور پھر وہ مگن ہو گئے ریج گئے دنیا کے اندر کوئی پرواہ نہ رہی کہاں وہ تو وہ پرانی باتیں ہیں جو سنائی جا رہی تھیں یہ ہے نا اصل معاملہ دیکھو ہمیں کچھ ہوا کچھ بھی نہیں ہوگا کچھ بھی نہیں ہوگا یہ ایسے ڈراوے ہیں دھمکیاں ہیں کچھ بھی نہیں ہوگا دیکھو خوشحالیاں اگر اللہ کو یہ منظور نہ ہوتا تو یہ کچھ ہوتا اللہ ہمارے ساتھ ہے اسی لیے تو سب کچھ مل رہا ہے ہم نے بہت اچھا کیا ہے ہم نے بہت اچھا کیا اللہ اسی لیے تو ہمارا ساتھ دے رہا ہے اللہ نے فرمایا جب یہاں تک معاملہ پہنچا پھر اخذ وہم لا یشعرون ہم نے ان کو اچانک پکڑا کہ انہیں خبر بھی نہ ہونے دی خبر بھی نہ ہونے دی پھر اخذناہم نہ سورہ بنی اسرائیل کے اندر آتا ہے نا اللہ اکبر اللہ کہتے ہیں جب ہمارا پروگرام بنتا ہے کسی قوم کو تباہ کرنے کا ہلاک کرنے کا ملیا میٹ کرنے کا تو ہم کیا کرتے ہیں امرنا نامت ہم وہاں کے جو رہنے والے خوشحال ارباب اقتدار کھاتے پیتے لوگ آج کی الفاظ میں گریجویٹ ہے نا ان لوگوں کو ہم کھلی چھٹی دیتے ہیں وہ کیا کرتے ہیں فسا خوفی وہ فساد مچاتے ہیں ملک میں وہ نافرمانیاں کرتے ہیں وہ ظلم و زیادتی کرتے ہیں وہ و فجور میں آگے بڑھتے ہیں فحقہ علیہ القول اس انتہا کو پہنچ جاتے ہیں کہ ہمارا فیصلہ ان پر لاگو ہو جاتا ہے کہ اب اس کے بعد تو کوئی کسر نہیں رہی جب یہاں تک پہنچ گئے فدم مرنا ہم بالکل ملیا میٹ کر کے رکھ دیتے ہیں یہ ہے قرآن اللہ کا اللہ اکبر یہ سمجھائی بات اللہ رب العزت نے میرے بھائیوں یہ ذلت رسوائی کیوں نہ ہو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بات سچی آپ نے فرمایا جس وقت تم یہ دنیا کے لین دین کی باتوں کے سلسلے میں رہو گے یہی رہے گا کہ کاروبار کیسے چلے مارے گئے یہ ہو گیا وہ ہو گیا اب یوں کریں اب گوں کریں کھیتی باڑی میں مگن ہو گئے تجارت لین دین یہ سارے سلسلے اس میں لگ گئے اور وہ ترق تم جہاد کو چھوڑ بیٹھے یہ کس کی بات ہے رسول اللہ صلی اللہ وہ وسلم کی مل جہاد جہاد کو چھوڑ بیٹھے نتیجہ کیا ہوگا لسل اللہ علیہ ذہ اللہ تمہارے اوپر ذلت مسلط کر دے گا کوئی شک باقی ہے ذلیل ہونے میں رسوائی میں کوئی کسر باقی ہے یہ ہے رسول اللہ, صلی اللہ کی بات میں لسلت اللہ علیہ ذلّہ ہم نے میرے بھائیوں جہاد کو صرف ترق ہی نہیں کیا بلکہ جہاد پر پابندی لگا دی ہے حتّہ کہ یہاں تک کہا جا رہا ہے کہ وازوں کے اندر خطبوں کے اندر لفظ جہاد بھی نہ آئے ہاں میرے بھائیوں یہاں تک بات آ رہی ہے کہ جہاد پر کوئی بات ہی نہ ہو اور اگر بات کرو جہاد کی تو یہ کرو کہ غربت کے خلاف جہاد اللہ اکبر یہ بھی جہاد کی ایک اصطلاح آنی تھی ہمارے معاشرے اللہ اکبر جہاد پر پابندی جہاد کو بالکل نکال دیا گیا نتیجہ نسلۃ اللہ علیہ اللہ نے تم پر ذلت مسلط کر دی کوئی ذلت ذلیل ہونے میں کوئی کسر باقی ہے دیکھ لو کس طرح سے ضلالت طرح سے ایک ایک کر کے کافر ساری باتیں منواتا جا رہا ساری باتیں اللہ اکبر اب یہ بھی کہلوا لیا گیا ہے کہ ہم ایٹمی ہتھیار یہ ایٹمی سلسلہ ہم اس کو بالکل اپنے علاقے سے ختم کرتے ہیں آؤ ہم سے وعدہ کرو مسلمان کہہ رہا ہے اللہ اکبر جب جہاد تھا تو کافر خود منتیں کرتا تھا کافر خود بہانے تلاش کرتا تھا کہ کسی طریقے سے مذاکرات ہو جائیں ہمارے ساتھ بات کر لو اب کافر کی گردن اکڑی ہوئی ہے اور مسلمان اس کے سامنے ذلیل ہوا جا رہا. یہ مسلمان ایک بات مانتا ہے کافر دوسری کھڑی کر دیتا یہ اس دوسری کو مانتا ہے وہ تیسری کھڑی کر دیتا بھی شکنجے میں جو آ گیا آپ جانتے ہیں یہ دنیا والوں کا اصول ہی ہوتا ہے جو دبتا ہے اس کو مزید دباتے ہی چلے جاتے اور جو پہلی بات پہ ہی اکڑ جائے اگلی بات کرنے کی کسی کو ضرورت ہوتی کسی کو ضرورت نہیں ہوتی جب اس نے پہلی نہیں مانی دوسری کہاں مانے گا ہے کہ نہیں یہ بات اللہ اکبر سو میرے بھائیو یہ آزمائشوں کا وقت ہے اسلام اللہ اکبر اس کو تو دیکھ لو شروع سے لے کر اب تک شروع سے لے کر اب تک جتنا اور رسول اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے فرمایا جتنا کوئی آدمی دین میں سخت ہوگا اتنی ہی زیادہ سخت اللہ کی طرف سے اس کی آزمائش ہوگی اگر دین میں سختی ہے تو آزمائش بھی سخت اور اگر دین میں کمزوری ہے تو آزمائش بھی ہلکی دین کے مطابق جس کا جتنا دین ہے اس کے مطابق اس کی آزمائش اللہ ضرور کرتا اللہ اکبر نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا اے اللہ کے نبی سب سے زیادہ سخت آزمائشیں کن کی ہوئی فرمایا المبیا سب سے زیادہ سخت آزمائشیں نبیوں کی ہوئی کیوں نبی سب سے زیادہ سخت ہوتا ہے دین میں نبی کا دین میں کوئی مقابلہ کر سکتا اور پھر سارے نبیوں میں سب سے زیادہ سخت پختہ یقین والے تھے محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے نبی سلسل کی صحیح حدیث ہے آپ نے فرمایا سارے نبی جتنے میرے سے پہلے آئے ایک لاکھ سے اوپر تعداد ہے سب کی آزمائشیں ایک طرف کر لو میرے اکیلے کی آزمائشیں ایک طرف کر لو سارے نبیوں کی آزمائشیں مل کر میری اوپر آئی ہوئی آزمائشوں کا مقابلہ نہیں کر سکتے اللہ کے نبی پھر فرمایا فل پھر نبیوں کے بعد جو جی دین میں جتنے زیادہ اونچے اتنی پھر سم مل پھر ان کے بعد اور جن کا جتنا دین سخت ہے اتنی ہی سخت آزمائش ہے اتنی ہی سخت آزمائش, آزمائش آزمائشوں میں پورے اترے اللہ اکبر دیکھنا ٹکڑے کر دیے گئے زمینوں میں گاڑ کے چیر کے دو پھاڑ کر دیے گئے اور تو اور میرے بھائیو اس امت کی سب سے پہلے شہیدا حضرت سمیہ رضی اللہ تعالی عنہ ابو جہل نے بے ایمان نے دو اونٹ نہیں باندھ دیے دونوں ٹانگوں کے ساتھ درمیان میں برچھی مار کے دو پھاڑ نہیں تھا. یہ آل یاسر تھے ان کے پاس سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم گزرتے تھے آنکھوں میں آنسو آتے تھے مگر آپ فرماتے تھے اس بیرو آلہ یاسر آصر یاسر کے خاندان والو صبر کرو فا ان ما تمہارا ٹھکانا جنت ہے دنیا کا لالچ نہیں دیا نبیوں نے دنیا کا لالچ نہیں دیا کہ فکر نہ کرو صبر کرو ابھی اللہ حالات بدلے گا یہ ہوگا وہ ہوگا نہیں کہا ان ما کو مل تمہارا مقام اللہ نے جنت بنا کے رکھا ہے اللہ علیہ وسلم جنت ہے آزمائشوں میں پورے اترے میرے بھائیو وقت چونکہ مختصر ہوتا ہے اللہ اکبر مسلمان اہل اسلام تاریخ بھری پڑی ہے ایک ایک نبی کا واقعہ نبی کے ایک ایک صحابی کا واقعہ ایک ایک صحابیہ کا واقعہ حتہ کہ پھر اس کے بعد آئے دین اللہ اکبر اچھا وہ تو کئی ایک تو کہہ دیتے ہیں نا وہ کافروں نے دی تکلیفیں میرے بھائیو یہ جو ہمارے امام ہیں جو مشہور ہیں امام امت مسلمہ میں جن کی تقلید ہوتی ہے جن کے نام پر لوگوں کے اندر مذہب فرقے بنے ہوئے یہ حنفی فرقہ ہے یہ حمبلی ہے یہ شافی ہے یہ مالکی ہے یہ جعفری ہے نا کتنے کتنے لوگ ماننے والے امام ابو حنیفہ علیہ الرحمہ امام احمد بنے ہم امام مالک ان کو تکلیفیں آزمائشیں آئیں پر کن کے ہاتھوں کافروں کے ہاتھوں نہیں اللہ اکبر امام مالک علیہ الرحمہ اور امام ابو حنیفہ بعض تو کہتے ہیں کہ ان کی تو موت ہی جیل میں واقع ہوئی تھی کنہوں نے جیل میں پہنچایا ان کو کنہوں نے کوڑے برسائے امام مالک پر جو کوڑے برستے تھے ہر روز دیکھنے والے کہتے ہیں کہ ایک بہت بڑے طاقتور ہاتھی پر اگر وہ کوڑے برسا دیے جاتے تو ہاتھی اپنی جگہ پہ کائم نہ رہ سکتا امام مالک پر کوڑے برسائے گئے حالانکہ لاکھوں کی تعداد میں ان کے ماننے والے لاکھوں کی تعداد امام ابو حنیفا اور قصور کیا ہے کہ وقت کا حکمران کہہ رہا ہے کہ آ حکومت میں میرے ساتھ شامل ہو جا کاضی بن جج بن نہیں لو یہ تھا قصور حکمرانوں کو غصہ آیا کہ ہاں ہاں ہا ہماری بات مانی کیوں نہیں ہیں وہ مسلمان کلمہ پڑھنے والے بس یہ کہا کہ ہماری حکومت آج ہم اللہ خاص کر دیکھ لو امام ابو حنیفہ کو ماننے والے ترلے نہیں کرتے پھر رہے یہ نہیں کہتے ہو مفت میں فری میں ہی ہماری خدمات لے لو کیوں نہیں کیا خیال ہے بھاگے پھر رہے ہیں نا ترلے کر رہے ہیں دیکھو ان کے امام جن کے نام پر انہوں نے مذہب بنایا ان کا حال کیا ہے آخر میں حاکم نے یہ بھی کہا انہوں نے کہا میں فیصلے نہیں کر سکتا اچھا فیصلہ نہ کرنا صرف جج جو ہوں گے فیصلہ کرنے والی یہ محکمہ ان کے نگران بن جاؤ بس نگرانی کرو یہ بھی نہیں مانا حکمرانوں نے پکڑ کے جیل میں ڈال دیا یہ قصور تھا میرے بھائیوں اور لاکھوں کی تعداد میں ان کے پیروکار جو جان دینے پر ہوئے مگر امام ابو حنیفہ علیہ الرحمہ نے نہیں کہا کہ چلو بھائی آؤ نکل آؤ سڑکوں پہ کر دو ہڑتال ہے جی گھراؤ کر لو ان کا توڑ پھوڑ کر دو اگر وہ کہتے تو کیا خیال ہے کہ نہ کرتے کیوں جی کیا خیال ہے یارو آپ سارے نہیں میں آپ سے اگر کچھ اس طرح کی بات کہہ دوں چلو سارے امام صاحب کہتے اس وقت لوگوں کو تو کیا نہ آتے لوگ اسی طرح سے امام مالک جن کے بارے میں یہ کہا جاتا ہے کہ جب جنازہ نکلا ان کا جنازے کو دیکھ کر ہی لاکھوں کی تعداد میں یہودی جو ہے وہ مسلمان ہو گئے تھے ان کا تو جنازہ جیل سے نکلتا ہے حکمرانوں نے پکڑ کے مسئلہ کیا ہے صرف ایک مسئلہ باقی کوئی بات نہیں امام مالک علیہ الرحمٰ کیا مسئلہ ہے کہ وقت کا حاکم کہتا ہے کہ یہ فتوا دے دو کہ کسی سے جبرم طلاق لے لی جائے زبردستی کسی کو مجبور کر دیا جائے مجبور کر دیا جائے زبردستی طلاق اس کی بیوی کو لکھوا دی جائے وہ طلاق ہو جاتی ہے حکمران یہ لکھواتا تھا یہ فتوا جاری کرواتا تھا امام مالک سے امام مالک نے فرمایا زبردستی کی طلاق کبھی ہوتی بس یہ مسئلہ تھا صرف میرے بھائیوں اللہ پر اتنی پریشانی آئی اتنی مصیبت آئی کوڑے برسائے گئے پابندے سلاسل کیا گیا مسئلہ صرف ایک جیلوں میں پہنچانے والے ہیں کون مسلمان اللہ لوگ آ کے کہنے والے کہتے امام صاحب کون سا اتنا بڑا مسئلہ ہے جان بچا لو جان بچانے بھی تو فرض ہے جان بچا لو جان بچا لو کیا ہے ایک فتوا دے دو اپنے اندر کچھ رکھنا لیکن بچ جاؤ ان تکلیفوں سے بچ جاؤ اللہ اکبر لیکن امام مالک رحمت اللہ علیہ کہنے لگے اس وقت ساری دنیا کی نظریں میرے اوپر ہیں ساری دنیا کی نظریں اس وقت میرے اوپر ہیں او مسلمانوں دائی جماعت دین کی دعوت دینے والی ذرا خیال کرو اور میں ساری دنیا کی نظریں اس وقت میرے اوپر ہیں اگر میں ڈھلک گیا ساری دنیا کا بوجھ میرے اکیلے پر پڑے گا کیا جواب دوں گا اللہ کو جا کے میں اکیلا ہی ہوں نا آج لہذا یہ بات نہیں ہو سکتی اگر مجھے بدلوانا ہے فتوا دلوانا ہے تو لاؤ میرے سامنے اللہ کے قرآن سے کچھ پیش کر دو محمد کی حدیث لے آؤ صلی اللہ علیہ وسلم میں ابھی جھک جاتا کتاب و سنت قرآن اور حدیث امام احمد ابن حمبر رحمۃ اللہ علیہ کیا مسئلہ تھا صرف ایک مسئلہ حکمرانوں نے کہا یہ کہہ دو کہ قرآن اللہ کی مخلوق ہے اللہ کا کلام نہیں اللہ کی مخلوق ہے لیکن امام صاحب کہنے لگے نہیں قرآن اللہ کا کلام ہے مخلوق کیونکہ یہ اللہ کی صفت ہے جیسے اللہ کی ذات خالق ہے مخلوق نہیں اسی طرح سے اللہ کی صفت بھی مخلوق ہو سکتی نہیں بس یہ مسئلہ تھا میرے بھائیوں مارے پڑی جیلوں میں گئے ایک نہیں تین چار حاکم بدلے سب نے سزائیں دی صرف ایک مسئلے پر اللہ نہیں کسی نے نہیں کہا کہ آ جاؤ میدان میں ہمارے پیروکاروں نکلو پر جاؤ حکمرانوں کو نہیں پتا تھا کہ یہ لوگ مسلمان ہیں ان مسلمانوں کو دعوت دینا ہے ان کو سمجھانا ہے ان کو اس سے باز رکھنا ہے ان سے ٹکرانا نہیں ان سے ٹکرائیں گے تو نتیجہ غلط نکلے گا اگر صبر کریں گے تو اللہ قرآن میں وعدہ کرتا ہے اللہ اکبر. اللہ قرآن میں کہتا ہے فرمائے انتن سزکم وہ ان تو سب کم سیا تفراہ بہار و تصمیر محیفر منافقوں کی بات ہو رہی اللہ کہتے ہیں مسلمانوں مخلصوں جب تمہیں اللہ کی طرف سے کوئی نعمت ملتی ہے تمہارا بھلا ہوتا ہے اللہ کی طرف سے مدد اترتی ہے تسو ہم تو ان کو بہت برا لگتا ہے سیکھ پا ہوتے ہیں جلتے ہیں اندر ہی اندر اندر ہی اندر جلتے ہیں کہ یہ کیوں اٹھ کھڑے ہوئے یہ کیوں پھیلتے چلے جا رہے ہیں وہ ان تو سیبکوں اگر تم پر مصیبت ٹوٹتی ہے یا فراہو ہاں، پھر بڑے خوش ہوتے ہیں کہ نہیں یہی کیفیت اللہ کہتے ہیں تم کیا کرو ان تصبرو تاکو اللہ یہ ہے بات ان صبر کو رہو ڈٹے رہو اپنے کام پر دعوت جہاد قتال کے منہج سے پیچھے نہ ہٹنا اگر چے آندھی چلے ذرا بیٹھ جانا پھر اٹھ کھڑے ہونا کیوں بھی ایسا ہی نا طوفان آئے شدت کا طوفان آئے تو عقل مند کیا کرتے ہیں تھوڑی دیر ٹھیک ہے نا ایک سائڈ پہ ہو کے بیٹھ جاتے ہیں اور جو بے عقل ہوتا ہے وہ کہ نہیں میں چلتا ہوں نتیجہ کیا نکلتا بیٹھ اس نے بھی جانا ہے لیکن جب جب آنکھوں میں مٹی پڑ گئی اور حال سے بے حال ہو گیا پھر بالکل ہی ختم ہو گیا لیکن جو عقلمند تھوڑی دیر پہلے ہی بیٹھ گیا جب آندھی ٹلی پھر نئے سرے سے اٹھنا ہوا یہ اٹھ جائے گا اللہ اس کی مدد کرے گا اور وہ جو پہلے ہی ٹکرانے لگا وہ کیا ہوگا بالکل ہی ختم یہ سمجھایا اللہ رب العزت نے ان تصبرو کافروں کی تو کوشش ہی یہ ہے وہ تو یہی چاہ رہے ہیں وہ تو اب پریشان ہے کہ پاکستان کے لوگ یہ جہاد والے اٹھے کیوں نہیں ہم تو ان کی خانہ جنگی کروانا چاہتے تھے ہم تو ان کو آپس میں مروانا چاہتے تھے اب ہماری اپنی سازش پروگرام میں دیر ہو رہی ہے ہم تو بہت جلد یہ کام اپنا کرنا چاہتے تھے مگر یہ تو اٹھے ہی نہیں الحمد یہ تربیت کا اثر ہے کتاب و سنت کے منحط پر یہ تربیت ہوئی میرے بھائی اللہ اکبر اللہ کہتے ہیں تصبیر اگر تم صبر سے رہو ڈٹے رہو اپنے کام پر و اور اللہ کی نافرمانیوں سے بچو ارے پھر بھی یہی بات ہے نافرمانی نہ کرنا قرآن و حدیث کتاب و سنت سے ہٹ کر اللہ کی رہنمائی کے بغیر نہ چل نکلنا تب بچنا اللہ کی نافرمانی فرمانی سے بچنا اللہ کے حکم کے مطابق چلنا نتیجہ کیا ہوگا لا یا ضرور کم ہوں شعی سارے کافروں منافقوں کی سازشیں مل کر بھی تمہارا کچھ نہ بگاڑ سکیں گی ان اللہ بما یعملون ملون محیط جو کچھ وہ کر رہے ہیں اللہ کے علم میں ہے اللہ دیکھ رہا ہے اللہ جانتا ہے اللہ اکبر فکر نہ کرو وقت آنے والا ہے. اللہ کی مدد اترے گی بس تم ذرا صبر کرو سبر سے کام لو اللہ کہتے ہیں نا اللہ اکبر. یہ چوتھے پاری کی ساری آیتیں ہیں سورہ عل عمران کبھی آگے کبھی پیچھے اللہ یہی دور آ رہا ہے ایمان والوں مخلص ساتھیوں تمہیں تمہاری جانوں مالوں کے بارے میں ضرور آزمایا جائے گا اور تمہیں مناظقوں مشرقوں یہودوں نصارہ اہل کتاب ان سب کی طرف سے بڑی ہی تکلیف دہ باتیں سننا پڑیں گی سن رہے ہیں کہ نہیں سن رہے کیوں جی کیا خیال ہے سنیں وہ تو چھوڑو وہ تو سنتے ہیں اپنوں سے سن رہے ہیں لتسما <الْكِتَاب> جو کتاب کو ماننے والے ہیں کہتے ہیں ہم بھی مسلمان ہیں ان سے باتیں سننا پڑ رہی وہ کہتے ہیں اور تم کہتے تھے, اتنا جہاد پھیل گیا یہ کچھ ہو گیا کہاں گئے تمہارے مجاہد اب نکلے کیوں نہیں اور بالکل اور ہم پہلے کہتے تھے جنسیوں کے زور پر چل رہے ہے نا اور یہ وہی چلا رہے ہیں دیکھا نا وہی اللہ اکبر اللہ کہتے ہیں اس بے سبر صبر کرو ان باتوں پر میرے ماننے والو یا یو اللہ دینا آمانو یہ سورہ عال عمران کی آخری آیت اس پر ذرا توجہ دینا آ ہے نا ذرا توجہ دینا چار باتیں پہلے اللہ نے فرمایا یا یو اللہ ددینہ اے ایمان والو اسبرو وصابرو روح و وصابر اللہ لعلکم تفلحو تو آخری بات کیا لاللہ قوم تفلح ہن لال قوم سمجھتے ہو نا کہ اس کا کامیاب ہونا مومنو اگر کامیاب ہونا چاہتے ہو تو پہلے چار چیزوں پر عمل کر لو اس بے رو صبر سے رہنا صبر سے اللہ کی رہنمائی میں چلنا دعوت و جہاد کا منحج نہ چھوڑنا آندھی چلے تھوڑی دیر ایک طرف لگ جانا صاب حوصلہ توڑنے والی ایک دوسرے سے باتیں نہ کرنا صابیر ایک دوسرے کو صبر کی تلقین کرو مانا حوصلہ دلاؤ حوصلہ ایک دوسرے سے حوصلے والی باتیں کرو جاؤ جا کے بھائیوں آج بھی کیوبہ میں اگرچہ مجاہد ہمیں ابھی تک رونا نہیں آیا کیا حال ہو گیا ان کا وہی جو پہلے بات قرآن نے کہی تجر جب پکڑ آ گئی تم تو ابھی تک نہیں روئے داڑیاں مونڈ دی گئیں سر موڑ دیے گئے بیڑیاں پہنا دی گئیں کپڑے اتار دیے گئے پنجرے بنا دیے گئے کھلے آسمان تلے سردی ہو گرمی ہو طوفان ناک بھی بند کان بھی بند آنکھیں بھی بند ایسی دوائیاں انجیکشن لگا دیے کہ ان کو ہوشی کوئی نہیں آمدی آئے سردی میں مریں یا گرمی میں مرے یہ کیفیت ہو گئی مگر آج بھی جا کے پوچھو ان میں سے کسی ایک قیدی کو ان اللہ وہ یہی کہے گا خیرم انشاء اللہ اگر اللہ نے چاہا تو خیر ہی خیر ساب حوصلہ نہ توڑو ایک دوسرے کا نہ باتیں کرو یہ کیا ہو گیا یہ کیا ہو گیا کچھ نہیں ہوا اللہ جو کرتا ہے اپنے بندوں کے حق میں بہتر کرتا ہے یہ دوسری بات تیسری بات رابطوں تیاری مکمل کرتے رہو رابے تیاری نہ چھوڑو آپس میں مجاہد ایک دوسرے سے رابطہ ضرور رکھو ہے نا رابے تو میدان جہاد میں نکلنے کی تیاری جاری رکھو اور آخری بات و اللہ سے ڈرتے رہو اللہ کی نافرمانی نہ نا کرنا نتیجہ کیا ہوگا لا اللہ کم ہو یہ قرآن ہے یہ اللہ نے فرمایا کامیاب ہونا چاہتے ہو تو یہ کرو کیوں جی ان میں سے سب کچھ ہو گیا نہیں ہوا اللہ اکبر اس لیے بھائیو یہ قرآن یہ رسول اللہ علیہ وسلم کی احادیث آپ کے سامنے رکھی حوصلہ رکھو مخلص ساتھیو مخلص ساتھیو دین جہاد کے ساتھ اخلاص اور ہمدردی رکھنے والوں سب کو ہے مجاہدوں کے ساتھ جہاد کے ساتھ تو پھر وعدہ کرو کہ اگر پہلے کوئی کمی رہ گئی کثر رہ گئی اللہ کے لیے کچھ قربانی دینے کے لیے تیار ہو جاؤ اللہ کے لیے ایک دوسرے سے حوصلے والی باتیں کرنا باتیں کرنا اللہ سے دعائیں کرنا اور رات کی کچھ نیند قربان کر لو چلو پہلے نہیں اب سے ہی صحیح کوئی رات کو پندرہ بیس منٹ کے لیے رات کے حصے میں کوئی چھوڑ کے یہ ذرا نرم گرم بستر اپنے ان قیدی بھائیوں کو یاد کر کے اللہ کے سامنے رو لو یا اللہ یہ تو سارا کچھ تیرے لیے تھا ہو کیا گے اللہ تو مدد فرما اللہ سے رابطہ کرو کام کس کا ہے یہ کس کا کام ہے کس کے لیے کیا ہم نے اور مجھے آپ کو تو یہ دعا کرنی چاہیے اللہ کے سامنے رونا چاہیے کہ یا اللہ تو ہمیں قبول کر لے اگر یہ سب کچھ ہو گیا نا پھر بھی ہم قبول نہ ہو تو فائدہ کیا اس لیے دعائیں کرو اللہ ہمیں قبول کر لے ورنہ میرے بھائیوں ساد سے چل گئی ہاں ہاں بالکل تیاریوں پہ ہے کام یہ سارا سلسلہ کفر میں یوں اس لیے اختیار کیا ہے اب کوئی زیادہ دیر نہیں کشمیر کو آج تک ہم کیا کہتے ہیں کہ ہماری کیا ہے ہماری شاہ ہے ٹھیک ہے نا ویسے تو مسلمان کی شاہ کی اسلام ہے دین ہے جہاد ہے جہاد سر اسلام کا چوٹی اور جہاد نہ رہے پیچھے سر نہ رہے پیچھے دھڑ کیا کرتا ہے کچھ بھی نہیں نہ کرتا وہ تو ہمارا پہلے ہی ختم ہو گیا پر چلو اللہ کہتے ہیں میں ذرا تمہارے کہنے کے مطابق تم کشمیر کو کیا کہتے ہو شاہ رگ شاہ رگ جب کٹ جائے تو پھر کیا ہوتا ہے کیوں جی اب آپ کی شاہ رگ اس اپریل تک کٹنے والی ہے یہ مارچ اپریل کا انتظار ہے جو تجزیہ کر رہا ہوں جو خبریں آ رہی ہیں جو منصوبے بنے ہیں اور فوجیں پیچھے نہیں ہٹیں گی اکتوبر تک یوں ہی ڈراوا دیا جاتا رہے گا ہمیں کیوں ادھر انہوں نے الیکشن لڑنا ہے ادھر انہوں نے الیکشن کروانا ہے ادھر انہوں نے الیکشن کروانا ہے ادھر انہوں نے کروانا ہے یہ ساری نورا کشتی ہے یہ ٹوپی ڈراما ہے یہ مجھے آپ کو ڈرایا دھمکایا بس اور کوئی بات نہیں اور جب شاہ رگ کٹ گئی شاہ کٹنے کے بعد پھر جب کہتے ہو کہ کشمیر پاکستان کی شہرگ ہے اور حقیقت بھی یہی ہے کہ آپ کے پانچوں دریا پانی کے کشمیر سے ہی آتے ہیں پانچوں دریا کشمیر سے ہی آ رہے ہیں بالکل اور جب دریا بند ہو گئے جو انہوں نے سلسلہ شروع کر لیا ہے پانی نہیں آ رہا آپ کے دریاؤں میں تو جب آپ کی یہ شہرگ کشمیر کٹ گئی تو پھر شاہ رگ کے بعد پورا جسم بیکار پھر کچھ رہتا پھر کچھ نہیں رہتا ہاں اس سے پہلے پہلے ایک صورت ہے اور وہ بھی اکا دکا کی نہیں پوری قوم کی پوری قوم اللہ کہتے ہیں کہ یونس علیہ السلام کی قوم ہوئی ہے بس جن کو عذاب کی یعنی خبر دینے کے بعد پھر ان کا عذاب ٹالا گیا ورنہ کسی سے عذاب ٹلا وہ کیا تھا سورا یونس میں آتا ہے کہ پوری قوم عورتیں بچے مرد بوڑھے جوان حتیٰ کے جانوروں تک کو لے کے وہ آبادیوں میں سے نکل کے جنگلوں میں گئے اور اللہ کے سامنے روئے گڑ گڑائے پوری قوم ایک بھی فرد پیچھے نہیں رہا جب یوں ایک بھی فرد پیچھے نہیں رہا اللہ نے ان کا اندر کا اخلاص دیکھا ان کی توبہ قبول فرما دی بس توبہ کی قبولیت کی صورت یہ ہے مگر ابھی ہمیں یہ نظر آتی ہو سکتا ہے کہ یہ شہر کٹنے کے بعد ہی اللہ تعالی اس حالت سے پہلے پہلے ہمیں سمجھ جانے کی سنبھل جانے کی توفیق عطا فرما دے یہ ہماری دعوت ہے اس دعوت کو ہم پیش کرتے رہیں گے کہ اللہ کے بندوں پوری قوم سمیت حکمرانوں کے توبہ کر جو اب بھی باز آ جاؤ کھڑے ہو جاؤ اپنے پاؤں پہ اللہ کے سہارے پر ان شاء اللہ اللہ اب بھی مدد اتارے گا مما علینا اللہ من و اشہدو ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ و اشہدو ان محمد عبدہ و رسولہ اما بعد فا ان خیر الحدیث کتاب اللہ و خیر الہدی هدی محمد صلی اللہ علیہ وسلم و اشہدو ان محمد محدثاتها و كل محدثة بدعا و كل بدعا دلالة في النار اللّہ مَ صلی اللہ علیہ محمدنال عل محمد قما آل صلی اللہ تعالیٰ ابراہیم وبراہیم حميد مجيد اللّہ مبارک علام وحمد وحمدن قم بارك تعالٰ ابراہيى ملا عليبراہيم ان كا حميد مجيد اللہ في الدنيا دنيہ حسنتم وفل آخرت حسنت وفل النار اللہم اشف مرضانا و مرد المسلمین اللہم اقد حاجاتنا و حاجات المسلمین یا حیو یا قیوم برحمت کا نستغیث اللہم انت اللہ لا الہ الا انت سبحانکہ اننا کننا من الظالمین کیا آئندہ جمعے آپ ساتھیوں سے اگر اللہ نے زندگی رکھی توفیق بخشی تو آئندہ جمعہ کیا آپ ساتھیوں سے پوچھ سکوں گا میں کہ بھائیو اس جمعہ آپ نے کیا ہوا جو وعدہ ہے کس کس ساتھی نے اس پر ان آٹھ دنوں میں عمل کیا ہے بھائیو یہ ہماری ذمہ داری ہے ہم انشاءاللہ اللہ جیتے جی اس کو کرتے رہیں گے آپ کے ملک کو بالکل دین بنایا جا رہا ہے سیکولر سیکولر کس کو کہتے ہیں لادین کہ دین کی بات ہی نہ ہو جس کا جی چاہے نماز پڑھے جس کا جی چاہے نہ پڑھے داڑھی رکھے نہ رکھے کیسے جو بھی ہے سلسلہ کوئی کسی کو کچھ کہہ سکتا سارے ہندو سکھ عیسائی مرزائی مسلمان سب کے سب ہندو مسلم عیسائی مرزائی سب آپس میں بھائی بھائی بس یہ ہونا ہے صبھائیوں فکر کر لو دین بچانا ہے دین کچھ بچے نہ بچے پر دین سلامت رہے اس کی فکر کرو تو اللہ کے لیے یہ جو میں نے عرض کیا ہے یہ ہمدردی کے طور پر ہمدردی کے طور پر کچھ ان دنوں کے اندر راتوں کی نیند قربان کرو کوئی پندرہ بیس منٹ آدھ گھنٹہ صرف وہ نہیں جو بزرگ ہیں وہ تو اٹھتے ہی ہوں گے میرا خیال ہے اب بھی نوجوانوں آپ کی بات ہے آپ کا معاملہ ہے اصل معاملہ تو آگے آپ کے ساتھ ہے نا اس لیے اگر فکر ہے امت مسلمہ کی امت مسلمہ کی اگر فکر ہے دیکھا نا اب وہ شاہ فہد بھی اب بول رہا ہے صرف بولنا ہی ہے اب پہلے تو تھے عرب جیسے ہمیں کہا گیا پہلے پاکستان پہلے ان کہتا تھا پہلے عرب بس سعودی عرب بس سعودی عرب یہ حدیں ہیں اس کی باقی جو جاتا جہاں جاتا جائے اسی طرح سے دوسرے لیکن اب پہلا موقع آیا ہے شاہ فہد نے کہا ہے کہ سب سے پہلے امت سب سے پہلے پوری امت امت پہلے ہاں مسلمان اس طرف آئیں گے تو بچیں گے ورنہ اب کوئی بچنے کی صورت اللہ اٹھا دے نا ہمارے حکمرانوں کو اسی طرح سے سمجھ آتا کر دے تو اس لیے سب سے پہلے میرے بھائیو امت اسلام دین مذہب ملت اس کو بچاؤ اس کی فکر کرنا ہے تو یہ آپ نے انشاءاللہ دعائیں کرنی ہیں اب سوائے دعاؤں کے ہمارے پاس رہ کیا گیا یہی تو مومن کا ہتھیار ہے اللہ اس ہتھیار کو ہی ہمیں سنبھالنے کی توفیق دے دے آپ راتوں کی کچھ نیند قربان کریں دو دو رکت ہی اگر موقع ملے پڑھیں اور روئیں اللہ کے سامنے جیسے اللہ کہتے ہیں ذرا جب ہمارا عذاب آیا تو یہ روئے کیوں نہیں اللہ یہ چاہتا ہے تو آپ روئیں انشاءاللہ اللہ روئیں آپ دیکھیں اللہ نتیجے کیسے بہترین لے کے آتا ہے اب صفحے بنائیں کے نماز پڑھے اللہ رب اللہف فلنا لنا عمینین والمؤمنات اللہ ہم لنا فل والمسلمات ولمسلمات اللہ مغ فی النا ولمجاہدین وولمجاہدات اللہ مغفیلہ ظنوبنا وضن البلمنولمنات وضول البلمجاہدین وولمجاہدات اللہ مغفر ان عنا آتین وسیاطلینولمنات وسیاطل مجاہدین والمجاہدات اللہ مرحم اللہ حالین ولا حالمسلمولمسلمات ولا حالمجاہدین و المجاہد اللہ لا تجعلنا فتنة للقوم ون جناب برحمتك من القوم کا فرین استر عوراتنا آمن ہو آتينا اللہہمن سورل اسلامہ وال مسلين الللهہہمن سل جيہہ وال مجاہهدينين اللہ حمن س باہ قل مجاہهدين الہ دینا يوجاہ ہدونا في سھ لڪ للاڪماتڪ والے اقام تي سنناہ تي نہب في بااقہ وفی افغانستان وفیل ہند و کشمیر وفی شیشان وفی فلسطین وفی کل مکان اللہم منصور ہوں اللہم فض ہم اللہ منصور ہوں واہ فض ہوں و سبت اقدام اللہ م انج اخوان المسونین اللہ اللہہہ ان من سجن جنل من سجن جنیل والحنود من سجن جنل کو فارے ب مریک کاوا بریط اللہہمہ حفاظو ہوم اللہہمہ سبھی توہم اللہہ خلّ سہم اللہہہ حفظو نجنا برحمتك من القوم رحمتی کا من حکوماتتی ظالے مییم من الہ کامل ملہ دییم اللہمالعل کا ببلیہ ہوو دے وال ہندوس اللہمالی کا ب صی من آمریقی گیین وہ بہ آوا نے ہم وہ مواالی آبی اللہم آبی آبی اللہم آبی فی من اللہم خالف بیندام اللہ یومن اس ورنا فیم عجائب قدرات یارمین یاردین اللّہ یار مجاہدین فنسر عباد کل مجاہدین فنسر واحفظهم وانصرهم نصرا ونسر وافتح لهم فتحا وفطل وافتح لهم فتحا فتح قریبہ تقبل مت قبل منا اللہ مت قبل جہاد المجاہدین اللہ مت قبل جہاد ہم اللہ متقبل قطالحم اللہ انکان تسمیم صل على محمد وصاحب اجماعین اللہ